پیغمبر اسلام کی آخری وسیعت آج شدید ضرورت ہے کہ پیغمبر اسلام کی اس انتباہ کو تمام دنیا کے مسلمانوں کو یاد دلایا جائے جو آپ نے اپنے آخری زمانے میں حجت الوداع کے موقع پر دیا تھا صحیح البخاری کی روایت کے مطابق اس کے الفاظ یہ ہیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب یومر فقال یاس او یوم قالوا حاضہ حرام قال فأي البلد ف قالوا بلد حرام قال ف ع شہر خالو شہر حرام قال ف ان دما و اموال و ارادکم الم حرام کا حرمت یوم کم حاضہ فی بلد کم حاضہ فی شہر کم حاضہ ف آدہ مرارا ثم رفع راس راسه فقال اللهم هل اللہ حل بلکتا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فول نفسی بہ وسیت الاب شاہد الغائب لرجی کف کفارن يدرب کفارن ید رباد کم رقاب باد یعنی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کو لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا آپ نے کہا کہ اے لوگو آج کون سا دن ہے لوگوں نے کہا کہ یہ یوم حرام ہے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے لوگوں نے کہا کہ یہ شہر حرام ہے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے لوگوں نے کہا کہ یہ حرام کا مہینہ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ سن لو کہ تمہارا خون تمہارے مال تمہاری عزت تمہارے اوپر حرام ہے جیسا کہ آج کا دن حرام کا دن ہے اور تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں آپ نے یہ کلمات بار بار فرمائے پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے بے شک یہ آپ کی وصیت ہے اپنی امت کے لیے پس جو حاضر ہے وہ ان کو پہنچا دے جو حاضر نہیں ہے پھر ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ذکر کیا تم لوگ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو باہوالا صحیح البخاری حدیث نمبر ایک